بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولادا اولا اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے اور وہی دوزخ کے اوان دینے ہیں